سوال ہے کہ ایک شخص کے پاس یوں تو نصاب نہیں مگر کتابیں کثیر ہیں جن کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی دیکھیے کتابوں پر زکوٰۃ نہیں ہے کتنی بھی ہو جائیں ضرورت کی ہیں یا زائدہ ضرورت ہے لیکن اگر کتابیں ضرورت کی نہیں ہیں کیونکہ آپ کو کتابوں کی قیمت کا آج کل علم ہوگا کہ اگر بیروت کی کتابیں اگر ایک سیٹ بھی لیتے ہیں تو ہزاروں روپے کا آتا ہے وہ پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار یہاں تک کے کئی کئی ہزار پچاس ہزار سے بھی زیادہ کے ایک ایک کتاب کے سیٹ ہوتے ہیں کیونکہ سیٹ کے اندر جلدے کافی ہوتی ہیں تو وہ کتابیں کافی مہنگی ہوتی ہیں تو بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کتاب کا سیٹ جو ہے نا وہ مالک بنا دے اس کو تو اگر کتابیں ایک بات یاد رکھیے گا کتابوں کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ تو کسی صورت بھی نہیں ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ نصاب میں وہ شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کی دو صورتیں اگر وہ کتابیں اس کی ضرورت کی ہیں جیسے مفتی صاحب کے پاس کتابیں ہیں اب وہ ان کی ضرورت کی کتابیں ہیں اس سے وہ مسائل دیکھتے ہیں اس سے وہ مطالعہ کرتے ہیں اگرچہ سالہ سال اس کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ریفرنس بکس ہوتی ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں سال میں ایک بار مشکل سے اگر اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے یا دو سال میں ایک بار ضرورت پڑتی ہے مگر وہ کتاب کے الائکی ضرورت کی اب اگر ایسی ہی ایک جیسی کتابیں کہ دو سیٹ ان کے پاس ہیں تو اب وہ دوسرا جو سیٹ ہے وہ زائدہ ضرورت ہے سیم سیٹ اس میں کوئی حکمت بھی نہیں ہے دو سیٹ رکھنے کی کہ اس میں حاشیا الگ محشی کا ہے اس پر دوسرے محشی کا حاشیا ہے کوئی حکمت بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کتاب کے دو سیٹ رکھیں تو وہ دوسرا سیٹ جو ہے وہ خارج از ضرورت ہے وہ ان کی حاجات اصلیہ سے زائد ہے تو اس کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا اب صرف اور صرف کتابیں ہی اتنی ہو گئیں کہ نصاب سے اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو لازم نہیں آئے گی مگر وہ شرح فقیر نہیں رہے گا سمجھ رہے ہیں صاحب نصاب ہونے کے معنی ہر وقت یہ نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر اس کو سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہے نہیں مال نہیں ہے تو صاحب نصاب کو بھی سال کے بعد زکوات نہیں دینی ہاں مستحق زکوٰۃ کون ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کی کتابوں کی مالیت جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اگر نصاب کی قیمت تک اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے ان کتابوں کی تو وہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا سمجھ رہے اب قربانی کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص صاحب نصاب بن گیا مال پیسہ روپیہ سونا چاندی اس کے پاس نہیں ہے کتابیں اتنی ہیں کہ وہ نصاب سے اوپر جاتی ہیں اگر اس کی ضرورت کی وہ کتابیں نہیں ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر اس کی ضرورت کی کتابیں ہیں وہ تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی واللہ تعالی عالم